ناپاک بستر کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کر ناپاک بستر کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے اسپنج کا گدا یا بہت موٹا گدا ہے جس پر بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ اس پر پانی کی دھار بان کر کے اتنا پانی ڈالیے کہ پانی نیچے سے نکل کر بہنے لگ جائے ایک بات تو یہ تھی. اچھا اور اگر ایسا نہیں کہ بچے امم جیسے موٹے یا دبیس قسم کے قالین یا گدے ان پر پیشاب کر دیتے ہیں جب سوکھ جائے تو سوکھنے کے بعد جب اس پر چادر بچھا کر کے آپ لیٹ جائیں اور سوئیں تو یہ جائے جیسے یہ قالین ہے اس پر بچے نے پاخانہ کر دیا پیشاب کر دیا, اس کو آپ نے کر دیا کہ پورے گھر کے قالین اٹھا کر کے دھونا کارے دارت ہے بڑا مشکل کام لیکن اس کو صاف کرنے کے بعد وہ جگہ سوکھ گئی تو سوکھنے کے بعد اس پر تو نماز نہیں پڑھے لیکن اس پر اگر جا نماز بچھا کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی کہ جو کپڑا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہے تو اسی طریقے سے بستر اگر گندا ہے اور وہ سوکھ جائے تو اس پر اگر چادر بچھا دی گئی تو وہ کو یا اس پر لیٹنا یا بیٹھنا جائز ہو جائے گا